میں جواب دے جب کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں کام کرنے کے بعد کیا حج کے علاوہ دوسری قربانی کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہوگی ہاں اس پر اصل میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے لیکن ہم لوگ یہی مسئلہ بتاتے ہیں کہ جو آدمی اور باہر شریعت کی عبارت سے بھی یہی ظاہر ہوتا کہ جو آدمی حج کرنے جائے اس پر مقیم کی قربانی نہیں اگر وہ متمت ہے یا قارن ہے یعنی جس نے کران حج کیا یا جس نے تمتو کیا اس پر وہ قربانی ہے جو حج کے شکران کی قربانی افراد پر وہ بھی قربانی نہیں ہاں البتہ کوئی مکہ کا رہنے والا ہے تو مکہ کا رہنے والا کران نہیں کرے گا تمتو نہیں کرے گا افراد کرے گا جب وہ افراد کرے گا تو مفرت پہ قربانی نہیں چونکہ مکہ کا رہنے والا ہے لہذا مقیم کی قربانی جو ہے وہ اس پر ہوگی یہاں سے جو جانے والے حاجی ہیں ان پر قربانی نہیں ملا علی قاری کی ارشاد علامہ سندھی بہت بڑے بزرگ ہو ان کی کتاب پر حاشیہ ہے اس عبارت سے بھی یہی لگتا ہے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی بھی اس کے قائل نے کہ جو حاجی وہاں جائے تو وہ, وہ قربانی جو ہے وہ کرے تو صرف اس پر حج کی قربانی سے پاکستان سے جو آدمی جائے گا وہ افراد تو کرے گا نہیں یہ تم تو کرے گا یا کران کیونکہ جانے کے بعد پہلے دین حج میں باقی عمرہ کرے گا ظاہر عمرہ کرنے کے بعد سر منڈائے گا حج کے موقع پہ حج کا احرام باندھے اب متمتے ہو گیا جب متمتے ہو گیا تو اس پہ قربانی واجب اسی طرح قران کرے گا اس پہ قربانی واجب ہے اور مفرد پر نہیں مفرد وہ جو وہاں کا وہاں کا آدمی کران نہیں کر سکتا نہ متمد ہوگا کرے گا تو گناہگار ہوگا اور دم لازم ہوگا اس پر اپنے علاقے کی جو رہتا ہے وہاں اس کی مقیم کی قربانی اس پر ہے حاجی پر وہ قربانی نہیں صرف حج کی قربانی